وسیع ہدا میرے پاس کا ہے اس میں سفر نمبر تین سو اکتیس مقصد مقصد اکتیس کے چوتھے گانیا بارہ شروع ہو رہی ہے السلام لا تنكثر الآلة على السرعة و هو بإطلاقه سجدنا على الشاطئ رحمه الله تعالى في تجهيج ذلك للعبد و على مالك رحمه الله في تجهيزه بهقاء السرعة ولأن للذرط أثرا في, في, في, في تنصيص النعمة على ما نقرره في حتاب القلاق إن شاء الله فيثبت به حل المحلية في حالة الانفراب دون حالة الإنمان ويجوز يجوز تزدج عليه عليها لقوله عليه السلام الْأَمَتِ الْمُحَلَّلَاتِ فِي حالات اذ لا في میں دو مسئلے ذکر کیے گئے ہیں انسان آزاد عورت کے حسین باندھی سے ہفتہ نہ کرے اور دوسرا مطلب یہ ہے باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے یہ بالکل ایک دوسرے کے مخالف के میں شخص باندھی سے نکاح نہ کرے آزاد عورت کے या میں آزاد عورت کے باندی سے نکاح نہ کیا किया ہے اطلاع اللہ اور یہ عزیز مطلب ہونے کی وجہ سے امام شاطر کے خلاف ایک عجت ہے دلیل ہے اس بات کے اندر وہ غلام کے لیے غلام کے لیے آزاد کے ہوتے ہوئے گاندھی جی شادی کرنے میں جائز کرا دیتے ہیں اور اسی طرح علامہ لیکن اور یہ حدیث امام علی رحمت اللہ کی ہے سی ہی کی یعنی آزاد عورت کے خلاف ہے یہ جائز ہونے میں یہ رضاء اللہ آگاد عورت کی رضامندی کے ساتھ اور اس وجہ سے تو جو غلامی غلامی فی تنسیف نعمتی نعمت کو آدھا آدھا کرنے میں اثر رکھتی ہے ذکر کریں گے کتاب ولاب میں انشاءاللہ اور رسیت کی وجہ سے حالت انفراد کے اندر تو محلیت کے علت ثابت ہوگی لیکن حالت انضمام میں ثابت نہیں ہوگی اور جائز ہے آزاد اور شادی کرنا باقی ہوتے ہوئے الحمد کی آزاد عورت سے نکاح کیا جائے گا گاندھی جی روتے ہوئے اور اس وجہ سے آرام ہے, محللات میں سے ہے لا منصف کہ اس کے حق میں یعنی اس کے حق میں کوئی بھی کرنے والی چیز باقی نہیں ہے مسئلہ سمجھیے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندھی سے نکاح نہیں کیا جائے گا یہ مسئلہ ہے جس میں آئینہ کا اختلاف ہے اور احناس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آزاد عورت کی ہوتے ہوئے باندھی سے نکاح نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی ہے اس وجہ سے جس میں امام شاطی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اگر شوہر آزاد ہے اگر شوہر آزاد ہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ آزاد کے ہوتے ہوئے کسی باندی کو لے کر آئے لیکن اگر شوہر غلام ہے تو اس کے لیے آزاد کے ہوتے ہوئے بھی باندھی سے نشا کرنا جائز ہے یہ ہمیں شاہ یہ فرماتے ہیں لیکن ہمارے یہاں نہ ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں شوہر جو آپ آزاد ہو یا غلام ہو کوئی بھی ہو اور اس کے نکام پہلے کوئی آزاد عورت ہے سب آزاد عورت کے ہوتے ہوئے اس کی شراکت کی وجہ سے کیونکہ آزاد عورت زیادہ کامیا فراہم ہوتی ہے اس کے مسئلے کو دیکھ کر باندھی کو نکام میں نہ لائے شاطر رحمتہ اللہ علیہ اپنے مطلب پر زلیل دیتے ہیں وہ یہ فرماتی ہے کہ آزاد عورت کے ہوتے میں بانڈی سے نکاح کرنے کی جو کی وہ شوہر کی وجہ سے تھی اس طور پر کہ شوہر اگر آزاد ہوگا تو بانڈی سے نکاح کرنے کی صورت میں جو اس کے ماں اولاد ہوگی وہ اولاد نام پیدا ہوگی کیونکہ ہم نے یہ زبان پڑھ لیا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے قابل ہوتا ہے اگر اگر مرد آزاد ہے تو پھر وہ باندی سے نکال کرتا ہے جو اولاد ہوگی وہاں حساب سے ہوگی باندھی ہے تو ادھر سے جو اولاد ہوگی وہ غلام کہلائے گی تو درست نہیں ہے لیکن امام شاخ رحمات فرماتی کہ اگر خود شوہر غلام ہی ہو ادھر باندی سے نکال کرتا ہے پھر تو یہ ویکتی ہے مدد والی بات سامنے آتی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ خود غلام ہے پھر اولاد بھی غلام ہے پھر وہ باندھی سے کر رہا ہے پھر تو باہر کوئی نہیں اس کے اندر لہذا اگر اگر مرض جو ہے وہ علام ہے اور اس کے ماحول کو آزاد نکاح میں باندھی سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس میں کوئی گرج نہیں امام رحمت اللہ ہے اور مسلک بھی ہے دونوں ایک طرح اس میں امام ماہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آزاد کی ہوتے ہوئے جس باندی سے نکا تو نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے حدیث کی وجہ سے لیکن یہ ہے کہ اگر آزاد خود اجازت دے دے وہ کیا مرد اجازت دے دے, دے ہے تم کر لوگ اس باندھی سے نکا اگر وہ خود اس چیز کے اوپر راضی ہے رضامندی سے اجازت دے رہی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں پھر آزاد کے ہوتے ہوئے باندھی سے نکاح کیا جا سکتا ہے یہ مہاماری رحمت اللہ کی خرید آزاد رحمت اللہ جیسے کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ مطلق ہے جی؟ کہ آزاد عورت تمہارے پاس پہلے نکاح میں ہے تو پھر بندی سے نکاح نہیں کیا جائے گا اور اس حدیث میں شوہر کے امام شاخر کو جواب دے رہی ہے کہ اس حدیث میں شوہر کے آزاد ہونے یا غلام ہونے اس میں کسی طرف اشارہ نہیں ہے کیونکہ امام شاخرحمۃ اللہ نے شوہر کی آزاد ہونے یا غلام ہونے کی تقسیم کی تھی درد لیکن ہیں اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ شوہر آزاد ہو یا غلام ہو آزاد ہو یا غلام ہو انا تمام کی خدیث کی وجہ سے آزاد ہو رکھے ہوتے ہیں میں نہیں رکھا جائے گا اور اسی طرح امام رحمت اللہ نے جو کہا تھا کہ آزاد اور اگر اپنی رضا رضامندی کا اظہار کر دے کہ ٹھیک ہے میرے ہوتے ہوئے تم باغی سے نکاح کر لو تو ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اس چیز کا بھی حدیث کا ذکر نہیں ہے سرہ یعنی آزاد عورت کا راغی ہو جانا اس کی بھی حدیث نے کہیں سراہد نہیں ملتی یہ حدیث مطلق ہے اس کو کسی بھی پیاز کے ساتھ متعدد نہ کیا جائے یہی نے شاکر رحمۃ اللہ کی عمر اور یہی نے ماہر رحمت اللہ کی جی دوسری بات یہ بھی, بھی ہے سے، ان سے یہاں سے دوسری دریڈ نکلتی جا رہی ہے یہ ہے ایک عقلی کہ دریل یعنی غلامی غلام ہونا اس میں آزاد اور غلام ان دونوں کی نعمتوں کے اندر بھی فرق ہے اور ان دونوں کی سیواؤں میں بھی فرق ہے مثال کے طور پہ آزاد جو ہے آزاد انسان وہ چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے غلام جو ہے وہ دو سے نکاح کر سکتا ہے اسی طرح اگر آزاد کو سزا مل رہی ہے سوڑوں کی تو غلام کو ملے گی پچاس کوڑوں کی تو ہے جس طرح سزا میں کمی ہوتی ہے اسی طرح نعمت میں بھی کمی ہوتی ہے غلاموں کی حقیقت جی ہاں کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے تو دیکھیے جہاں بھی یہ اثر ظاہر ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ایک ہے حالت انفراد ایک ہے حالت اندماشی میں لکھا ہوا ہے آمات حالت انفراد کے نیچے بے سطور میں لکھا ہوا ہے اور اسی طرح دونوں حالت اندما بے ستور میں لکھا ہوا ہے دل. یعنی اگر انسان جو ہے وہ صرف خالی حالت انقرا صرف باندی سے نکاح کرتا ہے سب تو ٹھیک ہے حالت انضمام نہیں کر سکتا یعنی آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کر سکتا اس کو حالت انضمام دکھایا ہے یعنی آزاد بھی ہو اور باندھی بھی ہو ان دونوں کو نکالنے مطلب نہیں رکھ سکتا اس کو حالت انضمام سے سابت کیا اور حالت انخراج کا مطلب ہے کہ صرف باندھی سے نکاح کرے گا تو ٹھیک ہے یہ مدد آزاد اور باندھی سے نکال کرنا یا پھر جائز و حلال نہیں ہوگا حدیث کے مطلب یہ بات ذکر کر دی کہ, کہ اگر پہلے سے باندھی نکال کے موجود ہے اس باندھی کے موجود ہوتے ہوئے بھی انسان کسی آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے اور یہ مسئلہ علیہ ہے تمام آئینہ کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تمام آئینہ اس کو مانتے ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے حدیث کی وجہ سے وسل قدم ہو رہا تو علامہ آزاد عورت سے نکاح کیا جائے گا باندھی جو ہوتی اور عقلی مریض کی یہ دی ہے منصف یا تنخیص وغیرہ کا کوئی استعمال نہیں ہے لہٰذا جس طرح اکیلے ہوگا سے نکاح کرنا جائز ہوگا اسی طرح تنہا باندھی سے بھی نکاح کرنا درست جائل ہوگا دیکھیے اگلی على حره في عدة من طلاق بائن او طلاق لم يوجد هنا باب شائك في ترتيبه لله ويجوز عند بعض هذا ليس بالزواج عليه الله المحرم وونما لو حدثنا يتزوج لا يتزوج عليها لم يحتفي هذا وله ابي حنيفه رحمه الله, حنيفة رحمه الله ان مثال الحره في باب مدخل باب اسماء الاحكام فهي بكل معنى الاختياط في خلاف لأن لان المقصود ان لا يدخل غيرها في حكمها تجنا دے دی اگر کسی شخص نے آزاد عورت کو عزت کے اندر کسی باندھی سے نکاح کر لیا امام فرمۃ اللہ کے نزیب سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جبکہ اور کہ محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک نکاح جا رہے ہیں یہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ سرہ پر نکاح کرنا نہیں ہے یعنی آزاد عورت پر نکاح کرنے والی بات نہیں ہے اور حرام یہی چیز ہے کہ آزار عورت پر نکاح نہ کیا جائے بہب الحرم بحب المحرم کا مطلب نہیں ہے اور یہی حرام ہے کیا مطلب کہ عورت پر نکاح نہ کیا جائے جب کسی نے قسم کھائی کہ وہ آزاد عورت پر نکاح نہیں کرے گا محنت کی حاضر اور عزت کے دوران میں کسی سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ حامد نہیں ہوگا اپنی حسل میں جھوٹا نہیں ہوگا یہ تو مطلب یہ ہے کہ آزاد عورت کا نکاح بعض احکامات سے باقی ہونے کی وجہ سے ابھی باقی ہے اس کا نکاح چل رہا ہے باقی ہے عزت کی وجہ سے اور عزت میں بعض احکام ہوتے ہیں جیسے باہر نکلنے سے منع کرنا نام وغیرہ تو یہ مطلب تو ابھی منع رکھنا باقی ہے مینا کی قید باقی ہے نمایات باقی ہے ابھی خلافی یمین, یمین کے یہ اصل یمین کا مطلب جو بھی مثال بھی ذکر کیا ہے یہ یمین کا مقصد یہ ہے کہ شوہر اس کی باری میں داخل نہیں کرے گا یہ مسئلہ جیسے سمجھ لیجیے آسان مسئلہ ہے کہ امام طبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھر ابھی کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو دوران من وجہ بعض احکام کی وجہ سے اس کا نکاح باقی رہتا ہے جیس کے اندر امام فراہم کے لا لیجیے فرماتے ہیں کیونکہ مرد کو اختیار ہوتا ہے کہ عزت کے اندر اوٹ کو گھر سے باہر نہ نکلنے دے اس کو کھلانے پلانے کا انتظام کرے اگر بیمار ہو جائے اس کی دوائی کا بندوبست کرے یہ ساری احکامات ابھی باقی ہیں تو بن وجہ نکاح باقی ہے اور آغد عورت چونکہ ابھی اس کا نکاح باقی ہے تو اس پر باندھی سے نکاح نہیں کیا جائے گا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے مسئلے میں پڑی ہے جبکہ شاہدان کا مطلب فرماتے ہیں کہ جب طلاق دے دی گئی اور عزت میں ہے تو اس سے چونکہ نکاح بالکل ختم ہو جاتا ہے جی اور ایما طلاقہ بھی طرف ہے ان کے نزدیک نکاح بالکل چونکہ ختم ہو جاتا ہے اور جب نکاح بھی ختم ہو گیا تو پھر آزاد پھر کوئی انسان کسی باندھی سے نکال کرتا ہے تو یہاں آزاد اور اس کے اوپر باندھی کو جمع کرنا لازم نہیں آئے گا آدمی نہیں کر سکتا ہے یہ تو ہو گیا مسئلہ اب ان کی دلیل دیکھیے دلیل یہ ایک متحد دلیل ہے جس کو امام صاحب بھی مانتے ہیں اور صاحب بھی مانتے ہیں صاحب نویری ایپ کیشی جس کو امام صاحب بھی مانتے ہیں کیا ہے کہتے ہیں اگر کسی انسان نے قسم اٹھا دی کسی اپنی مطلب ادائیگاروں سے یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکال نہیں کروں گا کسی بانی سے نکال نہیں کروں گا اور پھر اس کی عزت میں اس کو تلاش جب اس کی عزت میں نکال کرامف نہیں ہوگا اس پول کو امام صاحب رحمت اللہ ہی مانتے ہیں تو سہانا فرماتے ہیں کہ جب یہاں سے انسان اپنے فتر میں جھوٹا نہیں ہو رہا تو وہاں کی اس کی آزاد اور اس کی عزت میں باندھی سے نکاح کرنے پر آزاد کے اوپر باندھی کو جمع کرنا لازم نہیں آئے گا اور امام سب رنگ کی دلی وہی شہری دلی تو یہی ہوگی کہ بازی چونکہ نکاح باقی ہے اور نکاح کے باقی ہونے کا جب حکم لگ رہا ہے تو تب یہ وہی صورت بن جائے گی کہ آزاد عورت کے اوپر باندھی کو جمع کیا جا رہا ہے تو یہ صورت ٹھیک نہیں ہے اور دوسری بات برخیلات جو صاحب رحمتہ علیہ نے یمین کی بات کی ہے کہ سر اگر کوئی اُسالے تو خامد نہیں ہوگا اس کا نام صاحب رحمت اللہ علیہ جواب دے رہے ہیں کہ اپنے مسئلے کو کئی صاحبان سے جواب دے رہے ہیں کہ اپنے مسئلے کو یمین کے مسئلے سے مضبوط کرنا یہ کوئی عقل مندی جی کی بات نہیں ہے بلکہ یہاں شوہر نے جو قسم اٹھائی ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تمہاری موجودگی میں کسی اور کو نکاح نہیں لے کر آؤں گا یہاں اس سے مراد شوہر کی یہ ہے کہ تمہارے رہتے ہوئے تمہاری باری میں شریک نہیں کروں گا جی ہاں تمہارے علاوہ یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو یہ اصل ذکر ہے اور جب طلاق بائن کے ذریعے سے اس نے اپنی آزاد بیوی کو نکاح سے خارج کر کے اس کی جی. باری ختم کر دی تو ظاہر ہے دوران عجت باندھی وغیرہ سے نکاح کرنے کی صورت میں وہ کسی کو اس کی باری میں شریف کرنے والا بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کی باری تو پہلے ختم ہو چکی ہے پر حاصل یہ ہوا کہ قسم کے اندر شوہر کا مقصد غیر ہے کہ وہ غیر کو داخل نہیں کرے گا اور عزت میں نکاح کرنے سے وہ مقصد وہ تو ہو رہا ہے اس لیے اس صورت میں شوہر حاصل نہیں ہوگا میں مجھے لئے دارت دیکھئے وَللحظی ان یزا زبج اربعاً من الحرائر والعمائی وَلَيْكَ لَهُ اِذَ زبج اكثر من ذلك لخوله فَعَلَا فَانْتِحُوا مَا قَابَ لَكُمْ لِلنِّسَائِ اچھا یہ سوال پوچھا ہے کہ حضرت کیا مراد یاد رکھیے گا اس کے علاوہ دیکھیے مقصودہ کتاب کے اندر بے نسور میں لکھا ہوا ہے یعنی آزاد عورت کی باری آزاد عورت کا جو حصہ ہے یہ اس کے ساتھ مقد گئی کی جو باری ہے اس میں وہ کسی کو شریک نہیں کرے گا اصل مقصود ہی ہے है اٹھانے والے کا جی قسم قسم کا معنی یہاں پہ نتیب ہے اور حصہ ہے یعنی عورت کی باری مرا ہے بالکل آپ کو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتی تو ضرور کیجیے گا اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے یہی ایک ذہنی اسٹوڈینٹ کی نشانی بھی ہوتی ہے کہ وہ کل سوال کرتا ہے یہ مسئلہ بالکل آسان ہے پہلے اس کی بار دیکھ لیجیے آزاد مردوں کے لیے ولی آزاد مرد کے لیے آزاد عورتوں اور اچھے لگے ان میں سے چار دو دو تین تین یا چار چار کے ساتھ نکاح کرو نامی جی اور عد کا واضح ہونا عدد کی جو سراہد ہے ذکر سر کر دی مسلم دو, دو, چار چار عدد کا واضح ہو جانا اس پر نہیں کر سکتا وقال اللہ تعالی لا اللہ کہ آزاد آدمی نہیں کر سکتا مگر ایک ایڈی سے نکاح یعنی چار باندھی سے نہیں صرف ایک ای بانڈی سے نکاح کر سکتا ہے یہ اللہ ضروری کہ نہیں تب کیوں کہ یہ اس کے نزدیک ضروری ہے ضرورت سے نگاہ کیا جاتا ہے اور اس پر دلیل ہم نے ذکر کر دی ہے जाता है उसको भी کیا निशा ہے निशा کو के اسم السا لفظ والا کوئی نشا کا لفظ بانوی کو को شامل ہے है کہ مسئلہ मतलब میں جی بالکل آسان سا مسئلہ ہے کہ مرد جو ہے وہ آزاد مرد وہ چار عورتوں سے چاہے وہ آزاد ہوں چاہے وہ باندھیاں ہوں ان سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ مسجد میں محرمات کا ذکر کیا گیا اس کے بعد سرمایہ اور محرمات کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ساری تم حلال ہیں وہ چاہے باندیا ہوں چاہے وہ آزاد عورتیں ہوں کیونکہ قرآن مجید کی آیات کے اندر کہیں بھی چیز کا ذکر نہیں ہے کہ صرف چار آزاد ہوٹوں سے کرے یا چار باندھیوں سے کرے اس کا ذکر نہیں ہے اپنی से चार से چار سے کرے چاہے آزاد چار سے کرے تو اپنا تیسواں میں ذریعے بنایا جاتا اور جب عدد کی سرارت پرانی مجید نے ذکر کر دی مسنا دو دو سلاح تین تین اور چار چار تو اس کے اوپر جاتی جائز نہیں ہے کوئی انسان گئے وقت پانچ نہیں کر سکتا اس کی تخمانے ہیں پر وہ کتاب اللہ کوائے گی قرآن کی عید کی خلاف ورزی ہو جائے گی رحمۃ اللہ, اللہ, اللہ امام شافی کہتے ہیں کہ آزاد آدمی چار آزاد عورتوں سے نکاح تو کر سکتا ہے لیکن چار باندھیوں سے نکاح نہیں کر سکتا احمد کہتے ہیں کہ چاہے وہ چار عورتوں سے آزاد سے کرے چاہے باندھیوں سے کرے اس کی مرضی ہے قرآن کی ہے. لیکن شایح شایح سے کہ نہیں صرف ایک ہی سے کر سکتا ہے. چار سے وجہ یہ ہے کہ واندیوں سے جو نکاح ہوتا ہے ضرورت ہوتا ہے اور وہ ضرورت ایک سے ہو ہی ہو جا سکتی ہے چار کی ضرورت ہوتی ہے ولفد والے احمد کی ولفر کے مسئلے کے خلاف وہی جو ہم سے ذکر کر دی ہے کہ اور کے ان جو پسند ہوں باندھیاں پسند ہوں چاہے وہ آزاد پسند ہوں جو بھی پسند ہوں ان سے انکار کیا جائے یہاں پہ کوئی قید نہیں ہے کہ صرف ایک ہی باندھ سے نکلتی ہے اور باقی کر نہیں ہے اگر ساری کساری باندھیاں پسند ہیں تو ان سے نکال کرے ساری کساری آزاد پسند ہے تو ان سے نکال کرے منقوہ اسی بات کا مطلب یہ ہے کہ فن کے سن ما کا بہت السا نشا کا لفظ ہے کہ اور یہ باندھی کو بھی شامل ہے باندھی بھی عورت کرتی ہے آزاد تو نسا کا لفظ سب کو شامل ہے اور نسا کا لفظ عام ہے تو انسان اس کے چاہے نثا ہے ہے اور ذہار کا جو لفظ آیا ہے آخر میں یہ جیسے کہ زہار میں ہے تو اس میں پرانی مجید کی اکاڑی میں یہاں نسا ہی اس کے اندر بھی نسا کا لفظ ہے اور یہاں نسا سے مراد اور باندی دونوں ہی مراد ہیں تو نیتا مجید میں جہاں جہاں بھی آیا ہے اس سے مراد آزاد اور یہاں کے خلاف ہے غریب گاندھی اگلا مطلب اگر دیکھیے بارہ بأن يتزوج أكثر من إسمين فقال مالك لهنه لا يجوب لأنه في حقه في كارب منزلة الحر عنده حتى ملكه بغير إذن أولى ولنا أن الضق منصف فيتزوج العبد إسمين فالحر أربعا إظهارا لشرط الحرية فإن فلقى الحر إحدى الأربع صلاحا بائنا لم يجب لهو يتزوج الرابعة حتى تنقضي عدة ثابتين خلاف الشاطعي رهنه الله تعالى وهو نزيل مكاح الأخط في عدة الأخط اگر میں دایات کی بارہ ذرا تیز بڑھتا ہوں محسوس نہ کیجیے گا کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے اور ہمارا ساتھ بھی لمبا ہے اور ویسے بھی ساتھی تعمیرات کی ان میں بھی ذرا مدد کم ہے اس وجہ سے ذرا تیز سے دماغ پڑتی ہوں تو یہ اگر کسی کو سمجھنا ہے تو آپ پوچھ لیجیے ذرا دیکھیے غلام کے لیے پہلے آزاد آدمی کا ذکر ہو گیا کہ وہ چار سے کر سکتا ہے تو اب غلام کی باری آ گئی غلام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دو ووٹوں سے زیادہ سے شادی کریں یعنی دوستوں سے نکاح نہیں کر سکتا اللہ جو امام ماری کا کے اس کے لیے بھی جائز ہے نکاح صرف کیونکہ امامی کا مسالے کے نزدیک جو غلام ہے یہ نکاح کے حق میں بر آزاد آدمی کی ہے باقی معاملات میں غلام غلام ہی ہے لیکن نکاح کے حق میں امام مالک مالی اللہ علیہ کے ذریعے غلام بھی گویا کہ آزاد ہی ہے تو جس طرح آزاد دو سے زیادہ یعنی چار نکاح کر سکتا ہے غلام بھی کر سکتا ہے امام مالک رحمت کے ہے کہ دلیل دے رہے ہیں یہاں تک کہ وہ مالک ہو جائے گا نکاح بغیر اپنے آقا کی اجازت کے جی بغیر اپنے آقا کی اجازت کے یعنی غلام جو ہوتا ہے نکاح کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں مطلب شیرا کے خریدنے جو فروخت کے ان میں تو جب تک آتا اجازت نہیں دیگا کچھ نہیں کر سکتا لیکن نکاح میں آقا کی اجازت کے بغیر بھی سر انجام دے سکتا ہے جی ہاں نکاح کا خود مالک بھی ہو سکتا ہے جب وہ نکاح کا خود مالک ہے اور آقا کے بغیر اجازت ہے تو پھر وہ چار نکاح بھی کر سکتا ہے ایمامی سہمتی والے ہیں وہ رہنا اندر رستا سید ازبل اس بائی اور احناب رحمت اللہ علیہ کی ذکر کر رہے ہیں کہ غلامی جو ہے رفق غلامی منطف نصف کر دینے والی چیز ہے یعنی آگاہ کرنے والی چیز ہے فی الدب اس نئی تو غلام صرف دو بھی میٹا کر سکتا ہے اظہار اور آزاد جو ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے آزادی کی شرط کو بڑھے نظر رکھتے ہیں اگر آزار آدمی نے چار میں سے کسی ایک کو سلاپے لکھو تو اب اس کے لیے چار میں سے ایک نکاح طلاق دے دی باقی تین بچے اب اس کے لیے دوبارہ چوٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے حتر ہوا یہاں تک کہ جس کو تلاش نہیں ہے اس کی ردت گزر جائے وقت یہ خلاف رہنا ہوگا اور اس میں امام شاطی کا اللہ علی کا ایک خلاف ہے وہ نظیر اختی کی رجتے اور یہ اسی مسئلے کی طرح ہے کہ بہن کی عزت میں بہن سے نکاح نہ یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں بالکل آسان ہے امام شاطر رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان نے تلاشہ دے دی تو اس کا تعلق بالکل مرد سے ختم ہو گیا اب نکاح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہٰذا اگر وہ اس عورت کو طلاق دی ہے اس کی عزت میں اسی کی بہن سے دوبارہ نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح جائز ہوتا ہے لیکن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ نکاح باقی ہوتا ہے اور اگر اس عورت کو تلاش بھی ہے اس کی عزت میں نکاح کرتا ہے تو یہ جمع بینکین لاگو آئے گا ان تکن کی پرانیت آئی ہے یہ حرام ہے نا جائز ہے بالکل اسی مسئلہ سے بکر چکی ہے یہاں سے انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے عبادت کو آپ بھی ذرا اس عبادت کو دیکھ آئیے جب میں نے ترجمے اتفاق کرنا ہے اس مسئلے میں ذرا تشریح مناسب نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے شریف کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق میں